مدنی جنگ کے ناظرین مدنی مذاکرے کا گویا کہ آغاز ہو چکا ہے اور ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد امیر سنت کی بھی آمد ہوگی اور سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا ہم مدنی مذاکرے میں آپ کو اولن وہ مقامات دکھاتے ہیں جہاں پر مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر اسلامی جمع ہوتے ہیں اونر کیا جاتا ہے کم از کم دو جگہیں ہوتی ہیں آج بھی دو میں سے ایک جگہ ہے گلہ منڈی شجابات لیکن میری ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر آ, بارشوں کا سلسلہ ہے اور وہ ابھی اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت کنیکٹ نہیں ہو سکیں گے البتہ ایک جہاں ہماری اوبیونٹ پہنچی ہے وہ ہے راولہ کوٹ کشمیر پاک غی کابینا آئیے ان اسلامی بھائیوں سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ان کے یہاں تیاری کی کیا پوزیشن ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد طالباً وہ ابھی کچھ دیر لگے گی اچھا آگے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبارکاتہ جواب اگر آپ ورحمت رحمۃ اللہ وبارکاتہ تک دیں گے تو ان تیس نہیں کیا نصیب ہوں گے اللہ کی رحمت سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اچھا آپ سراولہ کوٹ کشمیر سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں ماشاء اللہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدنی مذاکرے میں جی آپ جی برائے راست ہیں اچھا یہ بتائیے کہ کو آپ کے یہاں باب المدینہ میں اتقاف کے لیے کتنے پہ دشریف لائے چونتیس تھے ماشاءاللہ آپ کے یہاں بھی کچھ اتقاف کا سلسلہ ہے آخری اشرے کا اتقاف تیس دن کا اتقاف جی تیس دن کا ہو رہا ہے جاری ہے آخری اشرے کا جو ساتھ مقامات پر ہو رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. آج کی رات کیا کب تک ساتھ رہیں گے آپ مدنی مذاکرے میں آخر تک تعالیٰ آخر تک ساتھ سات رہنے کی جی توفیق تا جی فرمائے کچھ مدنی کافلوں کیا کچھ مدنی احتیاط کی کوئی بہاریں وغیرہ ہیں حضور مدنی قافلے ان چاند رات کو سفر فرمائیں گے ماشاء اللہ بارہ دن کے تیس دن کے اور تین دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے ان شاء اللہ اور مدنی احتیاط مدنی احتیاط کے لیے حضور کوشش جاری ہے ان بھرپور انداز میں بیان کا نہیں جیسا نہیں ہے چلے کوئی بات نہیں ہے بیان کا نہیں جیسا ہو جائے تو بیان کر دیجیے گا کوشش جاری رکھیں ایام بہت کم رہ گئے ہیں صرف دس سے بارہ دن رہ گئے ہیں ان شاء اللہ اور ہمیں ابھی بہت سارے مدنی احتیاط جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آمین وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مندی جنگ کے نازی صدر کوٹ کے اسلامی بھائی سے ہم رابطے میں تھے اور وہاں الحمد للہ یہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی تیاری کیے ہوئے ہیں اور ہمارے ان تمام اس سلسلے میں ہم آپ کو مفتی صاحب کی طرف بھی لے چلتے ہیں جہاں پر ہم مفتی صاحب سے سوالات کے جوابات لیا کرتے ہیں جو ہی ان اللہ ہم مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں گے آپ کو بھی مفتی صاحب کے سوالات کے جوابات بتائیں گے لیکن آئیے آج آپ ہم کو جو ہمارے سلسلے کا ایک اور حصہ ہوتا ہے کتاب کا تعارف آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کس کتاب کا تعارف آپ کو کروانے کے لیے جا رہے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج بہت ہی پیاری کتاب اس وقت مجھے ملی ہے جس کا تعارف آپ کو پیش کرنا ہے اور وہ کتاب ہے کرامات صحابہ اس کو تھوڑا سا کلوز کریں تاکہ ہمارے مدی چینل کے ناظرین بھی اس کتاب کو بغور دیکھیں اس کتاب میں جو کچھ مضامین ہیں اس میں نام سے جیسے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے صحابۂ کرام علی مردوان کی مقدس کرامات سو صحابۂ کرام کی کرامات تو مشتمل یہ مدنی گلدستہ ہے بہت زبردست عالم تھے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصف عظمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ و مقتۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے جو دعوت اسلامی کا ایک ماشاءاللہ بہت ہی منفرد شعبہ ہے جو مختلف کتابوں پر کام کرتے ہیں اور اسے موجودہ حالات کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں اور مزید یہ کہ اس میں حوالہ جات بھی ماشاءاللہ حاشے میں الگ سے دینے کی کوشش کی گئی ہے اور بڑے وضاحت کے ساتھ اس میں اس کی تخریج بھی کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب کو لینے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کا حدیہ صرف ایک سو دو روپیہ اور باب المدینہ کے مقتط المدینہ سے اور دیگر مقت المدینہ سے اس کو حاصل کریں میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہوگی کرامت کیا ہے کرامت کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت بھی الحمدللہ اس کتاب میں کی گئی ہے تاکہ ہمارا کرامت سے متعلق جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے اور اس میں صاحبے جو تصنیف ہیں ان کا تعارف بھی اس کتاب میں موجود ہے اور خود یہ کیا کیوں کتاب لکھی گئی وہ بھی موجود ہے کرامات کی تحقیق موجود ہے مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود تعجب خیز چیز صادر اور ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادتن نہیں ہوا کرتی اس کو کرامت کہتے ہیں مومن متقی اس قسم کی چیزیں اگر انبیاء کرام سے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ظاہر ہوں تو ارحاس کہتے ہیں یہ بڑی معلومات والی بات درج کروں یعنی انبیاء کرام کے متعلق معجزے کی اصطلاح مشہور و معروف ہے دیکھیں یہاں پر غور کیجئے کہ اعلان نبوت کرنے سے قبل جسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر مبارک کے چالیسویں سال اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت سے قبل اگر ایسی کوئی چیز ہو تو اس قسم کی کوئی تو اس کا اور اعلان نبوت کے بعد ہوں تو اسے معجزہ کہتے ہیں اور اگر عام مومنین سے اس قسم کی کوئی چیز کا ظہور ہو تو اسے معاونت کہتے ہیں اور اگر کافیر فساق اور فجار سے اس طرح کی اگر کوئی چیز شادی ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں تو یہ تقسیم جو اس وقت بیان ہوئی اس سے بالخصوص کرامت معاونت اور استدراج ان تینوں کو بہت ضرورت ہے سمجھنے کی کہ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اور اس پہچان کو پیدا کروانے کے لیے اور مزید کرامات کو سمجھنے کے لیے یہ بیان کے لیے بھی بڑی پیاری چیز ہے تو اس کتاب کو ضرور حدیط مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے کرامات صحابہ بدوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الحمد مفتی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں آئیے آپ کا آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات چلتے ہیں داروطہ سنت کی طرف اللہ <سلام> صلی اللہ تعالیٰ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کی کرورہ کرورا کرورا رحمتیں ہیں رمضان بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہوں مفتی صاحب جی ہاں آج اٹھارہویں شب آج ہو جی دوار جی ایسا شروع ہوا جی مفتی صاحب بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے آیا ہے تاکہ ہم اس میں کچھ نیکی پرہیزگاری کر پاتے برائی کی عادتیں چھوڑنے کا اس سے بہتر وقت اور کون سا ملے گا رمضان و مبارک سے بہتر وقت مجھے آج مغرب میں مفتی صاحب کال آئی ایک بچہ نے کول کی شیتان کے آز آزادوں نے چاندرات وغیرہ کے حوالے سے جواب ارض کیا تو یہی عرض کی کہ اب یہ ایک مہینہ قید ہے ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اس کے چھٹنے پر اس سے مقابلے کی اپنے اندر استعداد و طاقت و صلاحیت پیدا کریں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے لیکن بدقسمتی کے ساتھ مفتی صاحب ایسا کم نظر آ رہا ہے لوگ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس ماہ میں ایک تعداد ایسی ہے جن میں غفلت شاید اور دنوں کے مقابلے میں شاید سدا زیادہ تاری ہو جاتی ہے کیا فرماتے ہیں آپ بڑی سویدھا لوگوں کے کچھ جی. آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ جو ہے وہ تیز ہو جاتے ہیں کچھ جو ہے واقعی زیادہ تاریخی جیسے ڈکیتیاں بڑھ جاتی ہیں جی. اور اس طرح کے معاملات بدہ پوری کے معاملات بڑھ جاتے ہیں تو کچھ طبقے ایسے ہیں کہ جو ہلاکت کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و کے فضل سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہدایت کی طرف بڑھتے ہیں ہر جی. ایک اپنا اپنا نصیب جی مساجد کا راستہ لینے والوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے مگر یہ ہے کہ یہ جو طبقہ جو نیکی کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اگر مفتی صاحب یہ نیکی کے کاموں کے مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور اگر نیکی کا کام یہ سنبھال لیں وہ نیکی کی دعوت دینا تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے محلے گلی کچوں میں ہونے والی برائی اور غفلتوں کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے بہت سارے, نہیں، سارے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گے جی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گے آپ دیکھیں جہاں بھی جرم پھیلتا ہے نا تو جرم ایک نقطے کے مانند وجود میں آتا ہے اور پھر اس کو, کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا تو وہ نقطہ پھیلتے پھیلتے پھیلتے پورے جو ہے کو اپنی رپیٹ میں لے لیتا ہے تو بنیادی طور پر جو غلطی واقع ہوتی ہے وہ نہیں منقد نہ کرنے سے واقع ہوتی ہے ماں باپ سمجھاتے محلے ڈار سمجھاتے لوگ سمجھاتے جائ میں کافی تک کمی واقع ہوا کچھ آپ کی طرف سوال براتا ہوں جی جی گانڈا سے بول رہا ہوں مجھے ایک ریکویسٹ تھی پوچھنے کی کہ ایک پراپرٹی میں نے خریدے آدھا پیسہ نان مسلم بینک کا لگا ہوا ہے اور آدھا خود کا لگا ہوا ہے تو اس کی زکہ کس طریقے سے ہونی چاہیے اور نیت بھاڑے پہ دینے کی اور بھاڑا رکھنے کی ہے تو اس کا جواب پلیز مسئلہ بتا دیں آپ کی بڑی بڑی مہربانی جی مختص مشورہ لگتا ہے کہ انڈیا کے سلین نہیں ہے ہند کے سلین نہیں ہے اس لیے باڑے کے لفاظ استعمال کر رہے ہیں دیکھیے پر دینے کے لیے نے یہ پراپرٹی لی ہے کسی بھی طریقے سے لی ہو پارٹنرشپ کسی کی بھی, بھی ہو تو اس پراپرٹی پر کوئی پر پر جگہ نہیں بنتی ہوں ہمارے محترم مطمئن ہوگا اس کی مزید کچھ وضاحت ہو سکتی ہے مودی صاحب دیکھیں وضاحت یہ ہے کہ جو چیزیں کرائے پر چلانے کے لیے ہوتی ہیں جیسے ٹرانسپورٹ ہے یا پراپرٹی ہے یا ہیوی آ... ٹرانسپورٹ ہوئی یا ٹیکسیاں ہوئی کی طرح کی وہ چیزیں جو کرائے پر چلانے کے لیے ہوتی ہیں تو ایسی چیزوں پر زکات نہیں ہوتی چلیں دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں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 میرا نام محمد علی عاشق ہے میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں میں کوڈی گارڈ کی فرائض انجام دیتا ہوں بینک کے اندر اور میں اکیلا ہی ہوتا اور مجھے اکیلا ہی نماز پڑھنی پڑتی ہے مجھے بینک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے تو جو قبلہ ہے تو قبلے سے تھوڑا سا دائیں طرف یا تھوڑا سا بائیں طرف سمت اگر ہو جائے جسم کی تو اس سے نماز ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ قبل قسم کا متعین صحیح طور پر معلوم نہیں ہے یہ معلوم ہے کہ قبلہ اس طرف ہے مگر جو اس کا رخ ہے وہ ایگزیکٹلی تھوڑا سا دائیں طرف ہے تھوڑا سا بائیں طرف ہے تو اندازن ایک سمت مقرر کر کے قیبلے کی تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہاں کیا باڈی گارڈ ہیں بوڈی گارڈ اچھا یہ ساحل محترم کہ بینک کا باڈی گارڈ نہیں ہوتا بینک کا سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے باڈی گارڈ کے لیے بوڈی گارڈ ہونا ضروری ہے جو افراد کی عموماً حفاظت خدمات انجام دیتے ہیں نا سیکورٹی وہ, وہ باڈی گارڈ کھیلاتے ہیں غالیبن اور یہ سیکورٹی گارڈ کھیلاتے ہیں جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں بابل مدیمہ سے شہر میں رہ کر جہاں جو ہے وہ گلی گلی میں مساجد ہوں جی چبلے کے بارے میں جو ہے وہ پریشانی کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے جی ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو مسجد میں جا کے بھی اسے بسا اوقات اندازہ نہیں پاتا جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے اور مسجد اور گھر کو دیکھ کر مزہ نہیں کر پاتا تو شریعت متعارف نے اس حوالے سے جو تعلیم دی ہے اس میں یہ سمجھے کہ ہمارے سامنے ایک نکتہ لگا دیا جائے یا ایک لکڑی گاڑ دی جائے اور کابت الشرفا جو ہے وہ اسی لکڑی کی سیٹ میں ہو تو اب اس کے دائیں اور بائیں جو پینتالیس ڈگری کا زاویہ بنے گا تو اتنا انحراف اگر کسی نے کیا تو تو اس کی نماز ہو جائے گی پینتالیس ڈگری کے اندر اندر ہی رہا وہ پینتالیس سے چھیالیس کی طرح بڑھا تو پھر نہیں ہوگی تو تھوڑا بہت اگر پھر جاتا ہے اور وہ پینتالیس ڈگری کے اندر رہتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے عام طور پر, پر مساجد کو دیکھ کر جب اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ وہ پینتالیس سے باہر نکل جاتے ہوں مساجد میں جانے والے کافی حد تک بہتر اندازہ لگا پاتے ہیں پینتالیس سے باہر نکلنے سے مراد ہم یہ لیں گے کہ اس کا استقبال قبلا کی جو شرط تھی وہ جاتی رہی جی ہاں بالکل استقبال قبلہ جو ہے وہ نماز کے لیے شرط, شرط, شرط ہے اور یعنی شرط سے مراد دوسرے بعد میں کہیں گے فرض ہے فرض ہے تو جب یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو ایک فرض نہیں پائے جائے گا تو یہ استقبال قبلہ کے متعلق یہ جو سوال تھا یہ غالباً ہمارے تمام مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ جو جو اپنے گھروں میں سن رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑا اہم مدنی پھول ہے اور دوسرا یہ کہ اب تو وہ کمپاس آ گئے ہیں نیٹ کے ذریعے موبائل فون وغیرہ میں بھی قبلہ ڈائریکشن دیکھنے کے لیے کمپاس ہوتے ہیں مینول نارملی طور پر بھی بازاروں میں اچھے خاصے کمپاس ملتے ہیں اور ان کو وہ ان کے اندر وہ اس کا وہ بنا بھی ہوتا ہے کہ نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مطابق اگر آپ کوشش کریں گے تو اپنے گھروں کے اندر قبلے کی سمت کا تعین ہو سکے گا جن جن سے ممکن ہو تو کوئی ایسا نشان بھی لگا دیں تاکہ یہ سمت قبلہ کا پتہ چلے اور جن کی چل سکتی ہو جو اس طرح کے بعد مذہبی گھرانے والے ہوتے ہیں وہ چاہیں تو اپنے گھر کی زمین کے اوپر کوئی ایسا نشان بنا لیں لکیر بنا لیں کہ جس سے لگے کہ یہ مطلب اس لکیر پر اگر آپ نے پاؤں رکھے ایریا رکھی تو آپ قبلی کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا جس طرح مطلب کوئی صورت بن سکتی ہو بنانے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ہاں نماز درست قبلے کی طرف قبلے کی طرف درست انداز سے چہرہ اور سینہ کر کے پڑی جا سکے موتی صاحب دوسرا سوال بول رہا ہوں ذرا یہ جیسے عام طور پر موبائل کے اندر جو سافٹ ویئر آ رہے ہیں نا جی یہ صحیح کام نہیں کرتے کا تجربہ دکھا ہے یہ کبھی جو ہے نا دائیں گھوم جائیں گے کبھی باہیں گھوم جائیں گے بالکل ہی جو ہے نا غلط سو فیصد جو ہے نا ڈائریکشن بتائیں گے تو موبائل سافٹ ویئر پر اپلیکیشن پر بھروسہ نہ کیا جائے اور قطب نما جو ہے وہ بھی ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا کسی ماہر آدمی سے اگر پوچھ لیا جائے تو قطب نما کے ذریعے جو ہے وہ پہچان ہو سکتی ہے اچھا کہاں کہ سنا جا رہا ہوگا ہماری مجلس توقیت جو ہے اس نے اس حوالے سے بڑی اچھی سہولت رکھی ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اخباروں کے اندر میڈیا پہ حیران ہوتا ہے کہ آج سورج جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا کے کتنے منٹ پر آپ اگر کوئی ڈنڈا وغیرہ کار دیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مجلس توقیت روزانہ ٹائم دے سکتی ہے اگر کوئی مسجد والے قبلے کے حوالے سے تعین کرنا چاہتے ہیں نئی مساجد بن رہی ہیں تو وہ دعوت اسلامی کی جو مجلس توقیت ہے اس سے رابطہ کریں وہ روزانہ کا ایک الگ ٹائم ہوتا ہے تو وہ حساب لگا کر بتائیں گے کہ اتنے بچے اتنے منٹ پر آپ جو ہے وہ ایسی جگہ پر جہاں دوب آ رہی ہو اسٹیٹ جو ہے ڈنڈا گھاٹ میں اس کی مدد سے قبلے کا تعین ہو سکتا ہے روزانہ کے ڈیٹ ہی دیتے ہیں بہت بہت شکریہ مغل مگر یہ جو آپ نے موبائل اپلیکیشن ڈائریکشن کے متعلق جو وضاحت فرمائی نا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں دی اس کا تھوڑے سے کچھ پرنسپلس بھی ہوتے ہیں کہ اگر اس کو زمین بالکل فرش پر رکھا جائے پھر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی دھات کی یا کوئی میگنیٹ کی چیزیں بھی ادیب قریب نہ ہو تو اس کے اگر کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط بھی ہر ایک نہیں کر سکتا اگر ہو نا تو بعض اوقات یہ ڈائریکشن ہی دے دیتے ہیں لیکن آپ نے جو رہنمائی فرمائی ہے یہ انسب بھی ہے اور بہت زیادہ سیکور بھی ہے ماشاءاللہ سوال بناؤں آپ کی طرف جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد ایوب لاہور سے بات کر رہا ہوں لاہور اسی سو سوسائٹی سے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسرے شا... دوسرے ملک گیا آ... کام کی غرض سے مزدوری کی غرض سے اور پھر واپس نہ آیا اور کوئی پتہ نہ ہوا اس کا یعنی چار پانچ سال گزر گئے اس کا کوئی اپنی بیوی سے رابطہ نہیں اب کیا بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے یا ساری عمر اسی کے انتظار میں گزار دے شریعت میں اس کے لیے کیا ہو یہ میرا سوال السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بڑا ہی جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے ایک طرف جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کب تک انتظار کرے بعض اوقات جو ہے وہ اخراجات کے معاملات درپیش ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی کر لیتی ہے اور شور آ گیا تو پھر کیا ہوگا اور پھر جو لوگ اس پر جو ہے نا وہ علما سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے کہ کئی ایسے کیس آئے ہیں ہمارے پاس کہ جن لوگوں سے انہوں نے رابطے کیے انہوں نے مسائل ہی غلط بتائے جس کی وجہ سے وہ لینے کے دینے پڑ گئے اس کا جو پہلے تو مسئلہ عرض کر دوں کہ ایسے موقع پر شریعت کیا کہتی ہے شریعت ایسے موقع پر یہ کہتی ہے کہ شوہر کا بیوی سے رابطہ نہ ہو یہ صرف کافی نہیں ہے بلکہ شوہر کا کہیں سے بھی کچھ پتہ نہ چلے نہ اس کے مننے کی اطلاع ہو نہ جینے کی اطلاع ہو عرصہ گزر چکی کافی عرصہ گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ بیوی یعنی ایسے شف کی بیوی اس کو عام طور پر سکھ اسلامی میں خبر کہتے ہیں ایسا شخص جو غائب ہو جائے اس کی کوئی بھی اطلاع نہ ہو ہاں کوئی شخص آ کر کہے گا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا اس کو بھی وہاں کام کرتا ہے تو یہ اطلاع مانی جائے گی اب ایسی صورت میں یہ مفقود یا غائب نہیں مانا جائے گا تو مفقود القبر کی بیوی کو جب کوئی بھی اطلاع نہ ہو تو پھر وہ اپنے شہر کے بڑے مستی صاحب کے پاس آئے گی اور آ کر اپنا مدعا بیان کرے گی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے شہر کے جو بڑے مفتی صاحب ہیں وہ اس عورت کو چار سال کا عرصہ دیں گے چار سال کے بعد یہ دوبارہ آئے گی اور دوبارہ بیان کرے گی کہ میرے پاس جو کوئی خبر نہیں ہے کوئی اطلاع نہیں ہے کوئی شوائدات نہیں ہے شو زندہ یا مر گیا تو اس کے بعد اس کے نکاح کے فص کا حکم دیا جائے گا اس کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے پھر اس کی عزت گزرے گی عدت گزرنے کے بعد یہ عورت آزاد ہو جائے گی تو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ آ کے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں اور اگلے دن جا کر نکاح کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے پہلے مفتی صاحب کے پاس آنا ہے پھر چار سال کا انتظار کرنا ہے چار سال کے انتظار کے بعد دوبارہ آنا ہے پھر فص کے نکاح ہوگا پھر جو ہے وہ عزت گزرے گی پھر نکاح ہو سکتا ہے اور بل فرض شوہر بعد میں بھی دوبارہ آ جائے تو جو نیا نکاح ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ عورت اپنے پہلے شروع کی طرف لوٹ جائے گی نیا نکاح ختم ہونے کی کیفیت کیا ہوگی مفتی صاحب دیکھیے وہ تو کیفیت تو ہوں ہوگی نا کہ وہ نکاح تو ہوا ہی نہیں طرح سے مطلب کہ زند پر کام لیا گیا جو اسباب تھے ظاہری اسباب جو اختیار کیے جا سکتے تو وہ اختیار کیے گئے یعنی بسا ہے نا میں غالب ہوتا ہے لیکن زن غالب بھی تو اے, کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا سا شک تو رکھا ہے اپنے اندر جی ورنہ وہ ہوتا. اسے جاتا تو زن غالب پر عمل کیا گیا بعد میں پتا چلا کہ درست نہیں تھا تو وہ معاملہ واپس چھوڑ جائے گا بہت بہت شکریہ موتی صاحب ایک اور سوال جی السّلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ برکاتہ بات کر رہا ہوں فیصلہ سے میرا سوال یہ ہے کیا یہ نوکر کے کا جو کام ہے یہ جائز ہے یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب مل جائے اللہ نہیں یہ کام تو جائز نہیں ہے لو و لائف کے اوپر اس میں جو ہے وہ اجرت لی جاتی ہے تو آپ کوئی اور کام تلاش کریں جو جائز ہو حلال ہو اس کام کو چھوڑ دیں ایک اور سوال السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں گجرا والا سے بات کر رہا ہوں تو میرا سوال یہ ہے ایک اگر اکیلی بچی ہو اس کا باپ بھی نہ ہو اور ماں بھی نہ ہو تو وہ لڑکی تین چار سال کی ہو وہ اپنی نانی کے پاس رہے گی یا چچا تایے کے پاس رہے گی ایسی بچی جو ہے وہ نو سال کی عمر تک نانی کے پاس رہے گی اور جو سائل نے جو ہے وہ صورت بیان کی ہے یہ مسئلہ صرف جس صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مثال کے طور پر اگر طلاق واقع ہو جاتی تو نو سال تک بچی کی ماں کو یہ حق ہوتا کہ وہ اس کی پرورش کرے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں بچی کی نامرم سے شادی کر لیتی ہے یا ماں کسی وجہ سے پرورش کی اہل نہیں ہوتی تو اس صورت میں بھی یہی حکم دیا جاتا ہے کہ بچی جو ہے ماں کے بعد نانی کی پروش میں رہے گی نو سال تک نو سال کی عمر کے بعد پھر جو اس کے چچا تا ہیں جو اسبات ہیں وہ اس کی کفالت کریں گے اور وہی مطلب کہ اس کی ہر طرح کی ذمہ داریوں کے کفیز ہوں گے جی سر ماشاء بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر فرمائے آمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدی چلیں گے ناظرین الحمد للہ ابھی ہم دار سنت کی طرف تھے اور ہم مفتی صاحب سے اپنے مختلف مسائل کا حل لے رہے تھے اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی بھی آئیے زیارت کرتے ہیں آج آپ کو جس عظیم شخصیت کا تعارف بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں حضرت سیدنا سفیان فوری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ سفیان بن سعید فوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وطن یہ کوفہ ہے سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں ننانوے سین ہجری میں آپ کی ولادت بس عادت ہوئی آپ کے فضائل بہت ہی پیارے بہت ہی پیارے ہیں کہتے ہیں بلا شبہ آپ امام المسلمین وہ ہیں فقہ حدیث تقبہ اور جتحاد میں اپنی مثال آپ آپ تھے عبادت اور ریاضت میں بھی اپنی مثال آپ تھے آپ کی دینداری اور پرہیزگاری پر ساری امت کا گویا کے جیسے اتفاق ہے حضرت سعید سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی گویا کہ ایک طرح سے تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر بنے ہوئے تھے ایک مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ نے ایام حمل میں یعنی ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہم سائے کی کوئی چیز بلا اجازت منہ میں رکھ لی تو آپ نے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیا اور جب انہوں نے ہمسائے سے معذرت طلب نہ کی جب تک انہوں نے ہم سائے سے معذرت طلب نہ کی آپ کا ازتراب ختم نہ ہوا تو یہ آپ کا تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے بڑی زبردست حکایت ہے کہ ماں کے پیٹ میں گویا کہ آپ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ایک ایسی شی آ کہ جو درست نہ تھی عظرسن سفیان فوری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے دور کے سینکڑوں محدثین سے احادیث کی سماعت فرمائی حضرت حسین امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی مجری سے درس میں بھی شریک رہے اور علم حدیث میں آپ کی شاگردگی کا شرف حاصل کیا اور بھی کئی بڑے بڑے علماء سے آپ نے میں دن حاصل کرنے کی شہادت حاصل کی مزاج مبارکہ میں توازو اور انکساری بہت زیادہ تھی یہ نیک لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں توازو بھی ہوتی ہے ان کے مزاج میں انکساری بھی ہوتی ہے اچھا اب یہ کہ کبھی صدر مجلس میں نہیں بیٹھے نہ کبھی کسی خادم سے اپنی کوئی خدمت لیتے تھے ایک کپڑے کے سوا دوسرا کپڑا نہیں رکھتے تھے نہ عمر بھر عمارت بنوائی عمرہ اور صلاتین جو بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے درباروں سے انتہائی دور رہتے ان لوگوں کے تعیف تحفے وغیرہ سے بھی آپ اجتناب فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ جلیل قدم محدث عزرت سیدنا سفیان فوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رملہ تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ علی نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس تشریف لا کر کوئی حدیث سنائیے سیدنا سفیان فوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لیائے تو سیدہ ابراہیم بن ادم رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کی گئی آپ ایسے لوگوں کو یوں بلاتے فرمایا میں ان کی توازو یعنی آجزی دیکھنا چاہتا تھا یہ یعنی ان کا بلانا کو یوں نہیں تھا اور ان کی عاجز ان کی دیکھیے کہ انہوں نے بلایا اور یہ بھی تشریف لے ہے تو اس میں ہمارے لیے آجزی ان ساری کا یقیناً ایک درس سے میٹھے پیار سائن بھائی جو ہمیں تھوڑا سا نام مل جاتا ہے تھوڑی سی وہ خاندان نصب اور یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تو ہم اٹھ کر پانی تک نہیں پی پاتے کھانا بھی ہمیں کوئی لگا دے دستان بھی ہمارا کوئی بچھا دے پلیٹ بھی ہمیں کوئی ہماری دھو کر دے دے دنیا بھر کے سارے کام ہمارے انگلی کے اشارے پر ہوتے رہیں ایک تو نارمل ایک سسٹم ہوتا ہے ایک نظام ہوتا ہے کہ چلو ایک ایسا ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایک شخص خود اپنے اندر ایک چیز کو محسوس کرتا ہے وہ یا کئی طرح سے غرو و تکبر کہوں یا خود پسندی کہوں یا جو بھی اس کیا آپ اس کو کہہ لیجیے اپنا نام لے لیجیے کہ وہ اٹھ کر پانی پینا کسرے شان سمجھتا ہے کہ میری یہ شان نہیں کہ میں اٹھ کر پانی پیوں میری یہ شان نہیں ہے کہ میں یہ لگاؤں میری یہ شان نہیں ہے کہ میں یہ لگاؤں میری شان نہیں ہے کہ میں پنکھا بند کروں میں بتی بند کروں میں چٹکی بجا کر کام کرنے کا دارے, یہ کر دینا ذرا یہ وہ کر دینا وہ کر دینا یہ کر دینا آرڈر کے ساتھ کام کرنے گویا کہ وہ اپنی روٹین بناتے ہیں اور خود کرنے میں کسرے شان سمجھتے ہیں حتیٰ کہ گھر کا کام بھی کرنے میں کسرے شان سمجھتا ہے میں اٹھا کر آؤں گا تھیلیاں گھر کی ایک ہاتھ میں آٹا اور ایک ہاتھ میں چاول یہ میں اٹھاؤں گا یہ صفائی میں کروں گا یہ کام میں کروں گا میرے نادان اور پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجیے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کے, کے اتنے زبردست واقعات ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے گھر کے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے تو ان صورت حال پر برائے کرم غور کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سفیان سوری رحمتہ اللہ علیہ کی محبت بھی عطا فرمائیں اور ہمیں انہوں نے جو ان کے جو میں نے چند واقعات بیان کیے اس پر ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حضرت سعینہ عبد الرحمان بن مہدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے جب سعین سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ پر نزقہ کا عالم تاری ہوا تو اب رونے لگے ایک شخص سے دریافت کیا اے ابو عبداللہ کیا گناہ کی کسرت نظر آ رہی ہے آپ نے سر اٹھایا اور زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر اشاعت فرمایا اللہ تعالی کی قسم میرے گنا میرے نزدیک مٹھی بھر مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہیں میں تو موت سے پہلے ایمان چھین جانے کے خوف سے رو رہا ہوں یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر کا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم میں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے میرے میٹھے اور پیارے استحمت یقیناً ایمان کی سلامتی سب کچھ ہے کامیاب ہے وہ شخص جو اپنا ایمان سلامت لے کر قبر مترا یہ کامیابی ہے حضرت سین سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سو میں وصال فرمایا آپ کی قبر مبارک بصرہ میں اپنے جلوے لٹا رہیے اور برکتیں لینے والے وہاں سے برکتیں لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی میٹھے میٹھے پیارے پیارے اس ٹائم بھائی ہو الحمد للہ میر سنت اس وقت مدری مذاکرے کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ اگر سوالات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سوالات ہمیں ریکارڈ کروائیے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالات مدری مذاکرے میں چلائے جائیں ہم روزانہ اسلامی بہنوں کے سوالات ایک مخصوص وقت میں ترکیب بناتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کے سوالات بھی ہم الگ سے ایک حصہ رکھا ہے جن میں ہم چلاتے ہیں آج ہمیں اسکاپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سوالات موصول ہوئے جو دوپہر میں ہم نے چلانے کی کوشش کی تھی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سوالات چلا سکیں لیکن ہے کے ہر طرف سے سوالات کی ہم نے ترکیب رکھی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہے ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی ہے ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں الحمد اللہ ہزاروں موتقفین ہیں ان میں سے بھی سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے پھر امیل سنت خود بھی سوال کرتے ہیں وہ ایک اپنا ایک آ, ہمارا حصہ بنا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ اور علم میں دین حاصل کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہمارے اس سلسلے میں ہم آپ کو متقفین کے تاثرات بھی بتاتے ہیں سناتے ہیں دکھاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ متقفین کیا تاثرات دے رہے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عیدانے رمضان، عیدانے رمضان، عیدانے رمضان، رمضان میں بہت کچھ یہاں سیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم شہری کے لیے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا لنگر ماشاءاللہ اللہ تک زندگی میں کبھی میں نے ایسا ماحول نہیں دیکھا جیسا ادھر دعوت اسلامی میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور الحمدللہ میں زندگی میں پہلی بار باپا کی زیارت کی ہے پہلی بار باپا کی بارگاہ میں حاضر ہُوا ہوں اور اتنا ماشاءاللہ اللہ مزہ آ رہا ہے اتکاف کرنے کا بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے الحمد بورا اللہ کا فضن ہے یہاں پہ طبیعت بہت اچھی طریقے سے دی جی جاتی ہے باپا کا انداز کو بتانا جو دن کے بارے میں اسلام کے سے مدنی مذاکراشا مدنی تعالیٰ میں گوئیں سیکھی آج سیری کا انتظام کیا بابا جی کے ساتھ انشاءاللہ شاء سے ملاقات کریں گے ماشاءاللہ اللہ یہاں اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ بتا بھی نہیں سکتا ایسا کچھ ملا جو جو سنتے نہیں ملوم تھی وہ بھی جہاں معلوم ہوئی پہلے میں اشراک کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پڑھوں گا یہاں وہ سب کچھ ملا یہاں شراک آج پڑھنے کو ملی یہاں با جماعت حجت پڑھنے کو ملی الحمدللہ رب العالمین ایسا کچھ ملا جو سوچ کی سوچ سے بھی باہر تھا میں باہر اس ماحول سے وابستہ نہیں تھا تو مجھے بہت الگ الگ سی باتیں محسوس ہوتی تھی لیکن مجھے خزانے مدینہ میں میں ماشاء اللہ پورے مہینے کے بیٹا مجھے یہاں کے معلوم پڑا کہ کیا زندگی ہے اور کس طرح جینا چاہیے طرح طرح کی سنتیں اور دعائیں سکھائی جاتی ہیں ان اللہ تعالیٰ میں نے اپنا یہ ذہن بنایا ہے کہ میں باہر جا کے یہاں سے اپنا مدنی ماحول میں ہی رہوں گا اور ان اللہ تعالیٰ اس دعوت اسلامی کی دعوتیں عام کروں گا اس دن کے لیے میں ادھر آجر آیا ہوں بابا یعنی میں یہ مما شریف آف کے آخ سے بنانا چاہتا ہوں بابا یعنی ہمارے گھر کے لیے دعا کرنا کہ ہم سب سے اوزر. باپا جانی بے چارے قابل کیا کرنے یار باپا جانی پتا نہیں بےچارے کی تھری بھی کھلی ہوگی کہ نہیں کھلی ہوگی تو پتا نہیں بےچارے اس وقت ہوں گے بھی یا نہیں یا کہیں ترابی کے بعد فارغ ہونے گئے ہوں آج تو ایک پٹان بھائی کو تو میں نے باندھ ہی دیا بےچارے یار پٹھان اس کو تو بلا لو پٹھان کو کیا کروں یار اب امام باندھتا ہوں تو پھر ڈھیر لگ جاتے ہیں اور ٹائم ہوتا نہیں اذان کے بدیش نماز کے لیے جماعت جماعت ان کی جائے دل میرا جلے بھائی ویسے ایک ہے تعداد جو آپ سے اماما شریف بنوانے کا مزاج رکھتی ہے ٹھیک ہے ان کو اماما شریف باندھ لینا چاہیے انڈرسٹور سی بات ہے سرکار باندھ ہی لینا چاہیے وہ درست فرمایا اب گاڑی بھی تو میرے رکھوائے بغیر ہی رکھی ہے کپڑے بھی میرے پہنائے بغیر خود ہی پہن لیتے ہیں مما شریف بھی لباس ہے نا آقا کی سننا سجا لینی چاہیے امام شریف موقع ملے تو ٹھیک ہے وہ اور پھر آپ بولو گے کہ نہیں تھیلی والا لانا لیکن اب یہ کہ یہ ہم کو تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے باندھنے والوں کی کروں کیا ویسے بھی آج کل کبھی میں میری اپنی برادری کو دیکھتا ہوں نا تو باندھ دیتا ہوں بے چارا بوڑھا آدمی ہے تو وہ یہ پٹھان بھائی بھی بیچارے اب آگے آ چکے تھے یہ تو خیر یہ تو, ان کو سچکا تو پڑا نہیں وہ دی تھوڑا سائٹ پہ لے کر باندھ دیا تو اس سے جو اس کا دل خوش ہوا ہوگا یہ وہ جانتا ہوگا اندر چھڑے ہو اتنا جو خوش ہوا ہوگا میرے پیارے میٹھے موتقب اسلامی بھائیوں اب تک اگر کسی نے اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج نہیں سجایا برائے کرم آج حد تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیجیے اللہ کی توفیق شامل حال رہے وہ کرم ہوا اس ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی اور کوئی ایسا موقع لگا تو پھر دیکھ لیں گے امیر سنت کی بارگاہ میں بھی لیکن آپ کے یہ نفس کی شرارت لگتی ہے کہ بس یہ الحاس باندھے گا تو میں باندھوں گا تو یہ نفس کی شرارت ہے کہ اتنے عرصے تک آپ کو سنت سے محروم رکھے سیدھی بات سامنے شرارت ثواب کتنا ہے ثواب ہاں ثواب اتنا ضائع ہو رہا اس کا یعنی کہ ثواب ضائع ہونا بھی نہیں کہیں گے انہیں ثواب سے محروم ہی ہو رہی ہے محروم ہی ہو رہی ہے تو ذمہ دار اسلام بھائی بھی انفادی کوشش کر رہے ہیں بلکہ موتقفی کیوں مدنی چینل پر بھی اگر کہیں ہیں دور درا سے جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ راولہ کوٹ کشمیر کے اسلام بھائی بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں یہ بابا راولہ کوٹ کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں آج گلہ منڈی شجابات سے بھی ہمارے اسلام بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے لیکن پتہ چلا کہ وہاں تیز بارشیں کچھ ہوئی ہیں تو ان کو وہاں سے اپنی جگہ منتقل کرنی پڑ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ دیر کے بعد شاید ہم سے رابطے میں آ جائیں اللہ ان سب کے لیے ہم سب کے لیے آسانیاں آمین تو یہ راولہ کوٹ کے اسلام بھائی بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن بابا یہاں بھی دیکھیے ماما شریف کی تعداد بہت کم ہے تو آپ بھی جو راولہ کوٹ کے اسلام بھائی ہیں کشمیر میں جب آئی گئے تو پھر ماحول کو اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں عطا فرمائے یہ دعوت اسلامی کا ہو رہا ہے سلسلہ یہاں آپ کو یقین نہیں ہے ہم کو ہم نے ایک دو دو تین چار ہے بس یہ کشمیر بابا بہت دور ہے بابا راولا کوٹ کشمیر دور ہے لیکن مدینہ تو دل کے اندر اس کے مدینہ تو مدین والے کی محبت میں ان کی محبت کا تاج سر پہ سجانا چاہیے کچھ تو تو یہ بابا وہ ہاتھ بھی نہیں لا رہی ہے ہم نے دیکھا نوٹ کیا اب بھی نہیں لا رہے لیکن سکتا ہے کہ وہ امامے کی نیتوں کو ہاتھ اٹھا دیں دل کی نیتوں تو خالی جھوٹا جھوٹا نہیں تو پھر گناہ گنا کر سچی نیتوں سو فیصدی کے میں آقا کی سنت سر پہ بس اب سجا لوں گا یہ کچھ راولہ کوٹ کے اسلام بھائی ہو کچھ ہل ہے آپ آئے تو نمازوں کی پابندی کا تحفہ لے کر جائیے سنتوں پر عمل کرنے کا تحفہ لے کر جائیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماعات میں یہ برکتیں تو بڑی نمایاں ہوتی ہیں کہ آنے والے الحمدللہ نمازوں کی پابندی کے تحفے لینے والے خوش نصیب لے لیتے ہیں آپ بھی کوشش کیجیے داڑھی مبارک سجائی جائے جی یہ تو واجب ہے داڑھی منڈانا حرام ہے ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے نہیں سجائیں گے تو گناگر ہوں گے جن کی چھوٹی ہے وہ بھی توبہ کرے اور پوری ایک مٹھی کرنے کا عزم کریں اگر کاٹ کر چھوٹی کی قدرتی اس کے آئی نہیں تو خیر اس پر گناہ بھی نہیں ہے اب تک منڈائی گھٹائی اس کی توبہ بھی واجب ہے توبہ بھی کرنی لیا صرف داڑھی رکھ لینے سے پچھلا گناہ معاف ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے توبہ کیجئے